والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم من الموطنة ديني بهايو وقال بالهتلام واربهنو اللہ رب العالمین نے انسان کی نجات اور سعادت کے لیے اپنی طرف سے اپنا دین بندوں کو دیا ہے اور انسان کی کامیابی بندوں کی نجات ان کی فلاح ان کی سعادت ان کی خوشحالی دنیا میں اللہ کی مدد اور آخرت میں مغفرت اور جنت ان تمام چیزوں کا مدار اس چیز پر ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی اپنی خواہشات کے تابع ہو کر جیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تابع ہو کر آزادی میں وقتی مزا ہے اور ہمیشہ کی ناکامی ہے اور اللہ تعالی کی پابندی میں وقتی تکلیف ہے اور ہمیشہ کی کامیابی اور آزادی اور خوشحالی اور نعمتیں انسان کو چننا ہے کہ اس کو وقتی آزادی چاہیے یا ہمیشہ بھی وقتی مزا چاہیے یا ہمیشہ کی لذت اور نعمت یہ انتخاب ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو دنیا میں کرنا ہے یہ پابندی کیا ہے یہ پابندی اللہ کے دین کی ہے اللہ تعالی نے انسان کے لیے دین دیا جس میں انسان کی اپنی بھلائی ہے یہ دین انسان کے اوپر ظلم نہیں ہے بلکہ یہ دین اور یہ پابندی انسان کی بھلائی کے لیے ہے آج بھی ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کچھ کھانے کے لیے دیتا ہے یہ دوائی انجیکشن دیتا ہے تکلیف اور پرہیزگاری بتاتا ہے کہ بھئی یہ نہیں کھانا ہے وہ نہیں کھانا ہے جب تک کہ ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں اس کو کوئی انسان ڈاکٹر کا ظلم اور دشمنی نہیں سمجھتا ہے یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر ہم پر پابندی لازم کر رہا ہے اور اس سے ہم کو تکلیف دے رہا ہے بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بھلے کے لیے میرے اچھے کے لیے بتا رہا ہے اور بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی پولیس کے آرمی ڈاکٹر کی بات کو برابر پابندی سے مانتا ہے اگر کبھی غلطی ہو جائے بھول جائے تو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے دیکھو ڈاکٹر نے جیسا بتایا ویسا نہیں کیا ڈر کیا ہوتا ہے در یہ ہوتا ہے کہ میں بیماری سے شفا نہیں پاؤں گا جسم کی بیماری سے بری بیماری خواہشات کی بیماری ہے جسمانی اعتبار سے انسان کو بیماری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے لیکن اس سے بھیاانک بیماری کون سی ہے ایک انسان خواہشات کا غلام بن جائے اور وہ شیطان کا فرما فردار بن جائے لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین دیا ہے اس میں انسان کی نجات اور کامیابی ہے اور یہ دین اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اس دین کو سمجھائیں اس کو کر کے بھی دکھلائیں اس دین پر چل کے لوگوں کو بتلائیں کہ کیسے دین پر چلا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک انسان کو صرف سن کے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہا جائے کہ ایسا ایسا کرو بس وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو کر کے دکھائے لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے بندوں میں سے چنا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی جی کے لوگوں کو دکھلائیں کہ دین پر کیسے چلا جاتا ہے جب نمونہ سامنے ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رہنما اسوہ اور ہدایت اور رہبر اور فائد اور پیشوا بنا کر بھیجا آپ کو دیکھ کر ایک انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے جس جس مرتبہ میں ایک انسان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تابع ہوگا اس درجے وہ اللہ کا مقرب بنے گا اس درجے میں اللہ تعالی کی منفرت اس کو ملے گی اس درجے میں اللہ کی محبت اس کو ملے گی کون نہیں چاہتا ہے اللہ کا محبوب وہ نہ بنے کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت اس کو ملے ہر انسان چاہتا ہے لیکن اللہ کی محبت پانے کے لیے صرف تمنا کافی نہیں ہے بس میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو چاہے دنیا کا کوئی آپ کو ایسا چاہتا ہے آپ بس چاہتے ہیں کہ وہ مجھ کو چاہے نہیں کچھ کرنا پڑ اور اللہ تعالیٰ تو اور بھی اونچا ہے اس کے لیے چھوٹی موٹی چیز نہیں آلہ چیز کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ وہ بہت اونچا ہے اس کی پسند کی چیز کریں گے وہ پسند کرے گا آپ اپنے اطراف میں دیکھیے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پسند ہوتی ہے اس کی پسند کے مطابق وہ چیز کی جائے وہ آپ کو پسند کرے گا یہ کس نے ڈالا بندوں میں یہ اللہ نے ڈالا اللہ تعالیٰ جو پسند کرتا ہے بندہ اس چیز کو پسند کرے اور اپنی زندگی میں لائے اللہ بندے کو بھی پسند کرتا ہے بے وجہ کسی کو اللہ کیوں پسند کرے ایک انسان کو اللہ دعا کیوں بے وجہ پسند کرے کچھ وجہ ہونی چاہیے اس کو پسند کرنے کی کوئی وجہ ہونی, کو ہونی چاہیے اس کی محبت کی بے بنیاد محبت کیا مانا اللہ کا کوئی فیصلہ اللہ کی کوئی بات بے وجہ نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے تو اللہ کیوں کسی سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرے اس کا فائدہ کیا ہے کس بنیاد پر اللہ کسی سے محبت کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بے اللہ, اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کے لیے کہا کہا قل اے نبی آپ کہیے انکن تم تو اللہ پر اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع میری پیروی کرو یقب اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تم نبی کی اتباع کرو نبی کی پیروی کرو نبی کو فالو کرو نبی کے نقش قدم پر چلو صلی اللہ علیہ وسلم تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور اتنا ہی نہیں وہ لکم جنوب ہوں تمہارے گناہوں کی بھی مقصد کرے گا اس ابتبا میں جو کوتاہیاں تم سے ہوئی تھوڑی بہت پرفیکٹلی تو نبی کو فالو نہیں کر سکتے کہاں نبی اور کہاں ہم ہاں؟ جتنا کریں گے اس میں اگر کوتاہی رہ جائے اللہ معاف کر دے گا اور اس ابتبا والے راستے کو چننے کی وجہ سے گمراہی کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے نبی والے راستے پر چلنے کی وجہ سے ماضی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ وہ سب معاف کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ضلع وقم اللہ کیوں ایسا اللہ کرے گا اللہ تو ہے ہی مقصرت کرنے والا رحم کرنے والا اللہ تعالی مغفرت کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی بڑی رحمت والا ہے یہ اس کی رحمت ہے اس وجہ سے اس نے قانون لاگو کیا ہے ورنہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں کوئی دین پر چلے یا نہ چلے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ندی کے راستے پر چلے شیطان کے راستے پر چلے اللہ کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے فائدہ اللہ کا نہیں فائدہ تیرا ہے ایک آدمی منزل کا راستہ چھوڑ کے چلے منزل سے دور نکل جائے گا منزل کا نقصان نہیں ہوگا اس کا ہوگا منزل کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان اس کا ہے لہذا ایک انسان کی نجات اس میں ہے کہ وہ اپنی خواہشات سے آزاد ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ڈھابی ہو جائے لیکن وجہ یہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کیوں لوگ سنتوں سے دور رہتے ہیں کیوں لوگ سنت والے راستے پر نہیں چل پاتے ہیں اور اگر ایک آدمی سنت والے راستے پر نہیں چلتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے آج کی گفتگو میں ہم انہیں سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جب سنت اتنی ضروری ہے سنت پہلا قدم جنت دوسرا قدم جنت میں جانے کے لیے رستہ کون سا ہے سنت سنت اور پھر جنت سنت کے بغیر جنت نہیں ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے آپ کے پیچھے چلنے والا جنت میں جائے گا یہاں وہاں دوڑنے والا یہاں وہاں بھٹکنے والا اس کے لیے جنت نہیں ہے کل امتی الجنت میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کی جس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے صحابہ نے پوچھا وہ میباد جنت یا رسول اللہ! اے اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا کون وہ اصل کا دشمن ہے جو کہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا جنت کو جانتا ہو اور جنت میں جانے سے انکار کر دے کون ہے ایسا ایسا پرن ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا من اپنی دخل جن ومن اپنی فقد جس نے میری فرما برداری کی جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں جائے گا جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی کرنا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے دل سے بھی زندگی سے خالی منہ سے نہیں آدمی سمجھتا ہے کہ بس جو بول بول دے ہاں ماشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ کافی ہے نہیں دنیا میں چلتا ہے تجارت میں چلتا ہے گھر میں چلتا ہے بازاروں میں چلتا ہے نہیں کرنا پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں دل سے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے ایسا آدمی جنت میں جائے گا من افانی کالا جن ومن من افانی اور جس نے میری نافرمانی کا راستہ اختیار کیا فقد ابا اس نے انکار کر دیا بھئی آپ کی بس سامنے آ کے کڑی ہو جائے اور آپ وہاں جا رہے ہیں آپ اپنے عمل سے کیا بتا رہے ہیں مجھ کو اس بس میں نہیں جانا ہے آپ کے سامنے بس آ کے کڑی ہے آپ کی منزل تک لے جانے والی اور آپ بس دیکھ رہے ہیں رکی ہے آپ کے لیے لیکن آپ منہ مو موڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں بس والا کیا سمجھے گا رکشہ والا کیا سمجھے گا گاڑی والا کیا سمجھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ اس کو نہیں آنا ہے کبھی تبھی تو منہ موڑ کے جا رہے ہیں اگر اس کو آنا ہوتا تو میری طرف آتا ہے گاڑی میں بیٹھ رہا گویا کہ ایک آدمی اپنے عمل سے بتا رہا ہے مجھ کو جنت والی گاڑی میں نہیں بیٹھنا ہے جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے دور جائیں وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لے کے جا رہے ہیں جنت میں میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں جنت میں نہیں نبی کے پیچھے چلوں گا تو جنت میں جاؤں گا مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے تو میں کہیں اور جانا ہم اپنے عمل سے اپنی زندگی اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرتے ہیں ساری تمناؤں سے نہیں چلتا ہے زندگی چاہیے کوئی آدمی گھر میں بھی اگر بیوی سے کہے کہ میوی تمنا ہے کہ میں تیرے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں کہ اتنا مت کرو بازار سے جا کے پہلے چیزیں لے کے آپ کی باتیں آپ کے پاس رکھو بڑے بڑے دعوے بڑی بڑی باتیں خوابوں خیالوں کی باتیں نہیں زمین پہ کچھ کر کے بتاؤ جاؤ اور کرم کرو اور کچھ لا کے دو دنیا میں ایک عام انسان بھی اس کو نہیں مانتا اللہ کو دھوکا دینا چاہے اللہ کو صرف باتیں کر کے ہم یہ سمجھیں کہ بس بڑی بڑی باتیں کریں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ایک انسان زندگی الگ بھی ہے اور زبان سے کہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور اس کی زندگی میں ایک چین نہیں ہو نبی کی چہرے سے کے پاؤں تک عبادت سے لے کے اخلاقیات تک نبی سے دور دور کا کوئی اس سے جوڑ نہیں ہو اور وہ کہے کہ میں نبی کا دامن تھامے ہوئے ہوں اس خیال میں یہ انگلش کا دامن تھامے ہوئے زندگی ابلیس والی اور باتیں نبی والی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے دنوں کا حال اللہ جانتا ہے اور اللہ زندگی دیکھتا ہے اللہ زندگی دیکھتا ہے اللہ کو زندگی سیکھے اللہ نے انسان کو کیا بنایا صرف دل دل بنایا زبان بنایا بدن بنایا کیوں تاکہ آدمی عمل کرے آدمی عمل کرے اس کا ہاتھ اس کے پاؤں اس کی آنکھیں اس کی زبان اس کے کان اس کا سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے حکموں کے تابع ہو یہ اگر زندگی میں نہیں ہے تو پھر آدمی کس کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے لہذا پہلی بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک انسان صرف تمناؤں اور باتوں سے اپنے آپ کو خوش کر سکتا ہے اللہ تو نہیں اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا اگر تم واقعی محبت کرتے ہو بہت دل میں محبت یہ اللہ کی ہے ہمارے دل میں بہت mm. محبت ہے اچھی بات ہے نبی کے رسے پہ چل کے بتاؤ کیوں اللہ کو یہ پسند ہے تم کو اللہ پسند ہے نا تو اللہ کی پسند کو اپنی پسند بناؤ نہیں تو تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسی لیے اگلی آخ میں اللہ نے کیا فرمایا الفی اللہ و رسول اے نبی آپ یہ بھی بتا دو ان کو افی اللہ و اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو اللہ کی بھی بات ماننی پڑے گی جو قرآن میں اور نبی کی بھی بات ماننی پڑے گی جو حدیث میں ہے فعین طلف اللہ اللہ فقب القافری اتنا بولنے کے بعد اگر پھر یہ پلٹ کے نکل جاتے ہیں پلٹ کے نکل جاتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے غور کریں اللہ نے کا محبت اور ڈائریکٹلی کافر کہ جو نبی کی بات نہ مانے جو اللہ کی بات نہ مانے نہیں مانتا میں آگر کرتا ہے ایسا اللہ فرماتا اللہ دو فتوح اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں ایک تو یہ کہ ایسے لوگ کافر ہو جاتے ہیں جو نبی کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے یہ اللہ کی محبت کھو دیتے ہیں اور سب سے بد بختی انسان کے لیے ہے کہ اللہ کی محبت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے کہ اللہ اس سے کبھی محبت نہیں کرے گا اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے اور اللہ کے نزدیک وہ آدمی کافی فرار پائے جہنم میں جانے لائق فرار پائے گا لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اس کے معاملے میں کبھی بھی انکار کا راستہ نہیں اپنا ہے نئی سمجھ میں آ رہا ہے چپ رہے اس کا انکار نہ کرے اس کا مذاق نہ اڑائے آج جہالت میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کوئی بتا رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ یہ انگلی ایسی کیا ہے چیلڑی کبا اڑا اچھا سنت کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی داڑھی کا مزاق اڑا رہا ہے سنت بھی نہیں تو واجب ہے نبی کا طریقہ ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی کسی اور چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز چھوٹی سے چھوٹی حالانکہ چھوٹی نہیں ہوتی لیکن نبی کی نسبت سے کتنی ہی چھوٹی چیز سنت کیوں نہ ہو تب بھی وہ آسمان و زمین سے اس کی قیمت زیادہ ہے اس کا مذاق اڑانا اللہ کو ناراض کرنا ہے سنت کا مذاق اڑانا نبی کا مذاق اڑانا ہے نبی کا مذاق اڑانا اللہ کی پسند کا مذاق اڑانا ہے اور جو آدمی اللہ کی پسند کا مذاق اڑائے آپ کی پسند کا کوئی مذاق اڑائے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ نے کپڑا خرید کے لایا بہت پسند سے اور کوئی آدمی اس کا مذاق اڑائے اور حقیق بتائے کیا ہی آپ کیا کریں گے آپ کو برا لگے گا آپ اس سے ناراض ہوں گے معمولی کپڑے اور جوتے کے بارے میں آپ ناراض ہوتے ہیں زمین آسمان سے قیمتی شخصیت پیارے رسول محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کے اتنا ناراض ہوگا جب ایک بندہ اس کا مذاق اڑاتا ہے لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی کوئی بات ہے اگر عمل نہیں ہو رہا ہے عزت اس کی رکھے اس کا مذاق مل رہا ہے کوشش کرے عمل کی لیکن اگر عمل نہیں اور آدمی کیا کرتا ہے میں نہیں کر سکتا ہوں تو میں اس کو غلط ثابت کروں گا میں نہیں کر سکتا ہوں تو اس کا مذاق اڑاؤں گا نہیں آپ کریں یا نہ کریں وہ آپ کا معاملہ ہے لیکن کم سے کم ایمان تو نہ کھوئے لہذا سنت کے بارے میں یاد رکھنا ضروری ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محروم رہتا ہے سب سے پہلی وجہ علم کی کمی جب ایک آدمی کو سنت معلوم ہی نہیں, نہیں تو اس پہ عمل کیسے کرے گا دینی مجالس سے دور نہ کتابوں کا پڑھنا سنت کی نہ علماء کی کتابات کا سننا نہ سنت کے بارے میں کبھی پوچھنا کہ زندگی گزارنے میں فلا عمل سنت کے کی مطابق کیا طریقہ ہے آدمی کبھی معلوم نہیں کرتا ہے جیسا پہلے سے کرتا آیا جیسے سب کر رہے کرنا شروع کر دیتا ہے پہلی وجہ سنت سے انسان کیوں محروم رہتا ہے وجہ اس کی ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کبھی تو اس وجہ سے کہ وہ علم کا شوق رکھتا ہے لیکن اس تک بات پہنچی نہیں کبھی اس وجہ سے کہ اس کو سرے سے علم کا شوق ہی نہیں ہوتا ہے اور معلوم کرے بھائی بعض لوگوں کے تو زہر میں یہ بھی شیطان ڈال دیتا ہے دیکھ معلوم پڑا تو عمل کرنا پڑے گا اس لیے معلوم ہی مت کا قیامت کے دن کا آخری سوال کیا ہے جتنا جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کرا تو بولنا پڑے کچھ بھی نہیں جانتا تھا اس لیے عمل ہی نہیں کیا آپ سوچیے دنیا میں کبھی ایسا نہیں کرتا دنیا میں اپنی فیلڈ کی بھی معلومات حاصل کرتا اور دوسرے کی فیلڈ کی بھی معلومات حاصل کرتا سیاست میں اس کی رائے کی کوئی اوقات نہیں پرائمنسٹر تو तो گلی کی की یا گھر میں بیوی बीवी کی رائے کو ٹھیک سے سنتی نہیں ہے کچھ بھی اُلٹی باتیں کرتے ہو لیکن کس طرح سیاست برابر اخبار پڑتا ہے بے وجہ کی چیزیں پڑتا ہے واٹس ایپ میں دن بھر اور رات میں تین بجے تک لیکن دن کے بارے میں شوق میں فضولیات میں وقت ہے وہاں کی سنت کیا ہے تو انسان سرے سے سنت کائر وہاں سے نہیں کرتا ہے اس وجہ سے ایک انسان سنت سے محروم رہتا ہے ایک واقعہ بتاتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھا انسان بھی اگر اس کو معلوم نہ ہو تو بڑے سے بڑے ثواب سے اور ایک سنت سے محروم رہ جاتا ہے اس کے آدمی کو ہمیشہ علم کا شوقین اور علم کی حرص میں رہنا چاہیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ ابو مسا اشاری رضی اللہ عنہ نے ان سے اجازت مانگی ہے گھر میں آنے کی اب انہو انہوں نے اجازت مانگی حضرت عمر بزی تھے کچھ کام کر رہے تھے خلیفہ تھے مسلمانوں کے اس وقت میں انہوں نے اجازت نہیں دی اجازت دینے میں دیر ہو گئی وہ نکل گئے فقال امر الم اسم سوتا عبد اللہ ابن قیم عمر امتاب رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی جو آواز آئی تھی عبد اللہ نت کی آواز تھی اب اساری کی آواز تھی ایک دنو لہو بلاؤ بدیہ لہو کوئی گیا بلانے کے لیے تھی اب دیکھا تو نہیں جا کے بلا کے لے کے آیا ہر تمہر بلا رہے ہیں فقال ما تو کالما ما کہنا یہ جو تم نے کیا آواز دی اجازت مانگی نہیں میری اجازت چلے گئے واپس ایسا کس بنیاد پر تم نے ایسا کیا فکال ان کیا اِنَّا كُنَّ نُؤمر <بِحادبو> کہا گیا ہم کو تو بس یہی حکم ملا ہے دینی اعتبار سے یہی کرنا چاہیے یہی حکم نبی کا ہے قالی البئی نل نبی کہا دلیل لاو اس کی اگر دلیل نہیں لاؤ گے سزا دوں گا جو بول رہے ہو یہ نبوی حکم ہے دلیل لاؤ ورنہ تم کو کیا کروں گا سزا دوں اگر تم دلیل مانگ رہے ہیں آج کوئی آدمی اگر کوئی آدمی کسی سے بلکہ بعض اوقات کسی مولوی سے بھی دلیل مانگے تو بدقسمتی سے لوگوں کی بےدینی کا حال یہ ہو چکا ہے سنت سے لاپرواہی کا حال یہ ہو چکا ہے کہ کسی سے آپ دلیل مانگے بھائی آپ یہ جو بولے اس کی دلیل کیا ہے تو کہتا باپ کی دلیل ہے شرم آنا سے ایک انسان کو جو دین کی ذمہ داری نبھائے اور ایک طالب علم ایک عام انسان اس سے قرآن اور سنت کی دلیل مانگے تو اس سے اس کے باپ کی دلیل مانگے یہ عالم ہوتا ہے بہت افسوس کی بات ہے یہ جاہل ہے جو لوگوں سے ان کے باپ کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مسلمان سے بھی باپ کی دلیل نہیں مانگی اور یہ نبی کا وارث ہو کر لوگوں سے باپ کی دلیل مانگے بڑی شرم کی بات ہے تو جو بھی آدمی قرآن و سنت کی دلیل مانگنے پر اگر یہ کہتا ہے کہ بات کی دلیل لاؤ تو یہ آدمی جاہر ہے آپ اسی وقت سمجھ لیں کہ یہ جاہر ہے اس سے زیادہ جاہر ہونے کے لیے بہت زیادہ کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی جہاد کی دلیل ہے کہ جو چیز پوچھنی نہیں چاہیے اور پوچھ رہا ہے جو بتا رہی تھی وہ نہیں بتا رہا امن کی دلیل دے رہا نہیں اور کسی انسان کو اللہ نے مکلف کیا ہے کہ بات کی قرآن و سنت میں ہے ایسا کہ باپ کی دلیل معلوم کرو کنفرم کرو رہا اس طرح سے کہیں کسی دور میں لوگوں نے کیا اس طرح سے ایسی چیز کی دلیل جس کی ضرورت نہیں اور جس کی ضرورت ہے آدمی اس کی دلیل نہ دے جہالت ہے تو ہر رضی اللہ نے کہا دلیل لا اور نہ سزا دوں کا کچھ بھی ایسے بول دوں گے تو چلے گا نبی کا عمل ہے نبی نے بتایا دلیل دینی پڑے گی اب فانطلق الى مجلس من سن اب یہ جو صاحبی ہیں انہوں نے کہا میں تو سنا ہوں میں کوئی کتاب بتاؤ میں ہی سنا ہوں میں خود بتا رہا ہوں کہ سنا اب اس کا مطلب کیا ہے تمہاری بات کافی نہیں اور ایک آدمی لاؤ گواہ لاؤ بینہ لاؤ کسی گواہ کو لے کر آ فنتا کا مجلس من منل انسار کی ایک مجلس پر گئے انصاری صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں گئے اور کہا کہ کوئی ہے تم میں سے جو میرا ساتھ دے اور حضرت عمر کے پاس چل کے میرے ہاتھ میں گواہی دے کہ جو میں بول رہا ہوں ہاں ایسی حدیث ہم نے بھی سنی ہے کوئی اور آدمی چاہیے سپورٹ میں میرے جو میری بات کی تعریف کرے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ مسئلہ اتنا عام ہے کہ انہوں نے کیا کہا لا یشاگر ہم نے سب سے چھوٹا جا کے گواہی دیکھا وہ لوگ بھی بڑے عقل مند تھے उन्होंने क्या कहा बड़ा आदमी नहीं जाएगा बच्चा जाएगा हमारे क्यों हर तुम दलील मांग रहे हैं उसकी ये तो उनको मालूम होना चाहिए हमारे बच्चे को मालूम है जा तो बता जाके क्यों हमें उनको एहसास हो कि इतना बड़ा मसला मुझको नहीं मालूम दूसरी वजह छोटा जाएगा ताकि छोटे की बात सुन के उनको सख्ती कुछ नहीं करेंगे बच्चा है तब सबसे उसकी बात सुन लेंगे कम उम्र है उसकी बात सुन लेंगे तो हमने से छोटा कम उम्र जाएंगे فقام ابو سعیدری ابو سعید القدری رضی اللہ تعالیٰ کم عمر تھے وہ چلے گئے فقال قدخما سیم بات انہوں نے بھی کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو اسی کا حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی آئے تین بار اجازت مانگے اور اگر اجازت ملے تو بہت اچھا نہیں تو واپس لوٹ جائے پچاس بار آواز نہیں دے گا تین بار اجازت نہیں واپس یہ حکم ہے شریک نے جب سنا کہ یہ بھی وہی بول رہے ہیں یہ بھی تو سچے ہیں یہ بھی سچے ہیں لیکن کنفرم کرنے کے لیے بھول بھی سکتا ہے غلطی بھی ہو سکتی بولنے میں کنفرم کرنا ہے جب دو واسطوں سے وہ بات پہنچی ان کو تو انہوں نے کیا کہا خفی آپ سوچیے کہا صلی اللہ علیہ اللہ افسوس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھ سے چھپی رہ گئی بازار میں تجارت کے لیے آواز لگانے میں میں لگا رہا تجارت میں بزنس میں میں رہا بازاروں میں میں نے اپنا وقت برباد کر دیا اور دیکھو کتنی نبی صلی اللہ علیہ و کی بات تھی جو مجھے اب تک معلوم نہیں تھی امام الباری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح رسو رواج کیا اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ ایک بڑے سے بڑا انسان اس سے بھی دین کی کوئی بات چھپی رہ سکتی ہے آج کیا بولتے ہیں اتنے بڑے عالم ہیں. ان کو نہیں معلوم ہو سکتا ہر عمر سے بڑے تھے وہ کوئی مفتی مولوی کاضی ہر عمر سے بڑا ہو سکتا ہے اتنے بڑے عالم لیکن بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی کوئی سنت چھپی رہ سکتی ہے انہوں نے کہا مجھ سے بات چھپی رہ گئی میں تجارت کی ہر وقت تو نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتے ترتیب کیا تھی ایک دن یہ جائیں گے اور ایک دن پڑوسی جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی میں جو انہوں نے سنا پڑوسی کو بتائیں گے جو پڑوسی نے سنا ان کو بتائے گا تاکہ کوئی بات چھپی نہ رہے تو حسومن باللہ کوئی لاپرواہ انسان نہیں تھے کہ بھائی اس کو نہیں کہ یہ سنت قائم بلکہ پابندی کرتے تھے دس میں اور نبی صلاحیت کی مجالس میں آنے کی اور جب نہیں جا سکتے تھے دنیا کے کام میں رہتے تھے پڑوسی جا کے وہ سن کے بتاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی چیز چھپی رہ سکتی ہے ہر وقت کی بات نبی کے ساتھ کوئی مزید میں پڑوسی بھی رہ گیا تو اب وہ جو بات ان سے رہ گئی بڑا افسوس اس کے کی اوپر کیا تو معلوم ہوا کہ علم نہ ہونا ایک انسان کی زندگی میں سنت کے آنے میں رکاوٹ ہو جاتا ہے آدمی کو کیا کرنا چاہیے علم آصف ان کو نہیں معلوم تھا اس لیے نہیں کہ اگر نہیں بتاتے حضرت ابو ملتا تو وہ بھی معلوم نہیں ہوتا تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک اچھا انسان بھی اس کو چونکہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے اور زندگی بھر اس کی زندگی میں سننا نہیں آ پاتے ہیں لہٰذا انسان کو اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تمہن نے کہہ سکے تحقیق کی اچھا لاؤ ایک اور آدمی لاؤ کنفرم کرنا چاہیے کچھ جب بات پوری ثابت ہوگی تو انہوں نے اس کو کیا کر لیا قبول کر لیا اور مانا ہے اس کو کہ دیکھو نبی صلی اللہ وسلم کی ایک بات میرے سے چھپی رہے گی اور افسوس کیا افسوس کیا کہ بازار میں تجارت کرنے میں دیکھو اتنی بڑی نبی کی سنتیں مجھ سے رہے گی آج ہم کو افسوس ہوتا ہے بڑے بڑے حکم ہمارے سے چھپے ہوئے ہیں وضو کا طریقہ ہو استنجا کا طریقہ ہو نماز کا طریقہ ہو روزے زکات حلال حرام لباس کتنی زندگی کی چیزیں عقیدہ سب سے بڑی چیز توحید کیا ہے معلوم نہیں قرآن کی تجویز قائم ہم کو نہیں بتائیے سورہ فاتحہ کے ترجمہ ہم کو معلوم نہیں کل بول رہا عائد کا مطلب ہم کو معلوم نہیں کبھی افسوس نہیں لیکن ذرا سا اگر دنیا کل پٹرول تو بند ہونے والے ہیں اور فجر میں معلوم پڑے ہائے افسوس کیسے رہ گیا میرے سے روزانہ نیوز پیپر پڑھتا نہیں واٹس ایپ میں پابندی سے چیک کرتا ہر نماز کے بعد کیسے رہ گیا میرے سے کیسے معلوم نہیں پڑا دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہم افسوس کرتے ہیں اور دین کے بارے میں کوئی افسوس نہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کو معلوم نہ ہو تو سنت سے وہ محروم ہوتا ہے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے اب یہ تو ایک واقعہ ہوا نہیں معلوم تھا معلوم پڑا لے لیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہارت انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ سنت سامنے بھی آپ کی پھر بھی قبول نہیں کرتا ہے میری عقل میں نہیں آ رہی بات اب اس میں کوئی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے تو آدمی کیا کہتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میری عقل میں نہیں آ رہا ہی. کبھی کبھی کیا کرنا اتنے زندگی پر ہم نے کبھی سنے نہیں کہ سنت ہو گئی ہے تو کیا نبی کے زمانے سے پیدا ہوا ہے تو باپ میں پیدا ہوا تیرے معاشرے میں اس سنت تجھ تک نہیں پہنچی ہو سکتا ہے تیرے باپ دادا کو بھی معلوم معلومات بھائی ہمارے باپ دادا سے علامہ سے امام بخاری کے رشتے دار کہ ساری حدیث کو معلوم ہو ساری سنتیں کسی سے سہدت عمر سے مفتی رہ گئی ہمارے باپ دادا چھپی نہیں رہ سکتی آدمی صرف اس وجہ سے سنتوں کا انکار کرتا ہے ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تو کیا ہر وقت تیرے کان کھلے رہتے ہیں تو کیا علما کی ملسوں میں بیٹھتا ہے تیری اٹھک بیٹھک تو دنیا داروں میں ہر تو سنا نہیں بولتا ہے تو کیا وہ بھی کی بات کرتے آدمی کو چاہیے کہ جب بھی اس کے سامنے سنت آئے قبول کرتے ہیں اور وہ خود حریف ہو معلوم کرے کھانے کا طریقہ پینے کا طریقہ اس سے اس کی زندگی میں سنت نمبر ایک پہلی وجہ سنت سے محرومی کی سنت سے دوری کی کیا ہے علم کا نہ ہونا علم سے محروم رہنا چلیے دوسری چیز دیکھتے ہیں نمبر دو ایک آدمی سنت پر کیوں نہیں چلتا ہے بہت سارے نادار نبی کا احترام کرنے والے سنت پر ہم چل سکتے کیا نبی کی برابری کرنا چاہتے ہیں بالوں کا ذہن میں کیا آتا ہے لوگوں کے بھائی سنت پہ چلنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ ایک دم بہت تلوار کے جیسا رستہ ہے وہ ہم کہاں نبی کہاں ہم نبی کی کوئی آدمی کہ سنت والے راستے پہ نبی نے جیسا کیا ویسے ہم کو کرنا چاہیے ہاں اتنا بڑا ہو گیا تو نبی کے جیسا کرے گا تو نبی جیسا سمجھ لے اپنے آپ کو کہاں اللہ کے نبی سب بلدار سن کام ہم برابری کرنا چاہتے کہ نبی کی تو آدمی جہالت میں سمجھتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا مطلب نبی کے برابری کی کوشش ہے نبی کی برابری نہیں ہے ہماری دعوت یہ نہیں کہ جیسا نبی نے کیا ویسا ہم کریں ہماری دعوت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہم چلیں آپ نے جو جو عمل کیا جیسے جیسے کیا کم سے کم ظاہر میں تو ویسا کرنے کی کوشش کریں باتیں میں آپ کی کیفیات کی کہاں ہم برابری کر سکتے ہیں آپ نے خود بدلایا وہ سلو کمارا ایمونی جیسے مجھ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے تم بھی پڑھو تو کہ برابری کا حکم دیا آپ نے میرے برابر ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سنت کی داری کرنا ہے برابری کرنا نہیں ہے اس پر ایک واقعہ ہے بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ڈانٹا ہے ایسا نہیں سمجھنا کبھی تین سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کی بیویوں کے پاس آئے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر کی عبادت ذرا بتاؤ آپ گھر میں کیسے عبادت کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایسی ایسی عبادت کرتے ہیں ان کو لگا بہت تھوڑا ہی. یہ عمل رات کا آپ کا بہت تھوڑا ہے اب انہوں نے دیکھی آپس کا ڈسکشن کیا ہے حدیث میں آیا ہے آپس میں ان میں گفتگو ہوئی تو کیا بات چیت ہوئی انہوں نے کیا کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم بھی اف کر کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہاں؟ ہم کہاں آپ کی برابری کر سکتے ہیں ہم کہاں آپ کی اتباع پر اکتیفا کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں ہمارا مسئلہ ہمارا معاملہ پسا ہوا ہے بھائی جنت جانب کا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخص ہو ہماری نہیں ہوئی تو آپ تھوڑا عمل کر رہے ہیں ہم بھی تھوڑا کرے نہیں زیادہ کرنا چاہیے نبی جیسا نہیں ہم کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی مقبول ہماری نہیں ہوئی ہم کو تھوڑا کافی نہیں ہوگا نبی کے جیسا نبی جتنا کافی نہیں ہوگا ہم کو زیادہ کرنا پڑے گا عقل میں تو بات آتی ہے بھائی لیکن نبی صلی اللہ علیہ السلم کی بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سوچنا غلط ہے اس لیے اپنی عقل نبی صلی اللہ علیہ السلم کی بات کو چاہیے آپ صلاح اور اسلم سنا سر اب ان کی باتیں دیکھی کیا, کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے رات کے کچھ حصے میں سونا کچھ حصے میں تاج پڑنا انہوں نے دیکھا اتنا اپنے نے کافی نہیں ہوگا تو ایک نے کیا کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا رات بھر تاجب کبھی سو نہیں زیادہ دوسرے نے کیا کہا انا اصوم ولا انسولا اس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے ہیں کہا کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا ایک دن بھی بے روزہ نہیں رہوں گا ڈر سارا زمانہ سال بھر میں روزہ رکھوں گا وقال آخر انا وکال آ فلا اتزوج ابدا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے ایک دم دور رہوں گا نکا ہی نہیں کروں گا کیوں نکاح کرو اس کی ذمہ داری نبھاؤ تجارت کے لیے جاؤ سب چھوڑ کے بس دین پہ چلوں گا میں نکاح رکاوٹ ہے دین پہ چلے گا بیوی کے حقوق ادا کرو بچوں کے حقوق ادا کرو تجارت گھر میں بیوی صاحب نہیں اللہ اللہ میں بات نکاح نہیں اب آپ سب اللہ علیہ وسلم نے سنا نیتیں کتنی اچھی ہیں روزے کی نیت نماز کی نیت زیادہ عمل کی نیت بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم ان تم اللہ دینا کل تم کا داخذہ آپ ان کے پاس خود چل کے آئے کہ تم لوگ ہو ایسا بات ہی کر رہے تھے کیونکہ آپ نے اندر سے سنا ہوگا یا آپ کو بات پہنچی ہوگی کہ تین لوگوں کا ڈسکشن ہوا میٹنگ ہوئی اور یہ طے ہوا کہ میں ایسا, میں ایسا کروں گا میں ایسا کروں گا میں ایسا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نہیں کہا ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ دیکھو ہمیشہ روزہ ہمیشہ راہ بس تاجر کتنے اللہ والے اور دوسرے بھی ان کے جیسے ہونا چاہیے آپ نے کہا تم لوگ ہو جو ایسی بات کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا امل اقشا کم لہ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سے زیادہ پرہیزگاری کرنے والا لیکن میرا طریقہ کیا ہے لا کنی عصوم و اصن و اصلی و تھا لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا میں نماز پڑھتا ہوں تعب کی رات میں کچھ حصے میں سوتا بھی ہوں کچھ حصے میں وہ اتزا و اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں پمرگ ابان سنتی فلئی تمنی تو جو میری سنت سے اعراض کرے بے رغبتی برتے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یعنی تم میرا طریقہ اگر چھوڑ کے اس سے زیادہ بھی کر لو مجھ سے دور ہو جاؤ گے مسئلہ کم زیادہ کا نہیں مسئلہ یہ کہ چل رہے کس کے پیچھے اپنے دل سے چل رہے ہیں کہ نبی کے تابع ہو کے چل رہے سمجھ میں آ رہی بات اپنے دل سے طے کر رہے ہیں اس کو اتنا کرنا چاہیے اس کو ایسا کرنا چاہیے اپنے دل سے نہیں اللہ کے قریب ہونا ہے تو اپنے دل سے نہیں چلے گا نبی کے تابع ہو کر چلنا پڑے گا تب جا کے اللہ کا قرب ملے گا تو کہا کہ تم اپنی عقل سے طے کر رہے ہو کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا ہمیشہ تاغد پڑھوں گا رات بھر گا نہیں اور روزہ بے روزہ رہوں گا نہیں اور نکاح نہیں کروں گا اپنے دل سے اللہ کے قریب پہنچنا چاہتے ہو اپنی آپل سے راستہ طے کر رہے ہو نہیں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں نکاح چھوڑنے والوں میں سے میں نہیں ہوں نکاح میں نے کیے تو قمر ابان سنتی فلح جو میرا راستہ چھوڑے گا میری سنت سے دو اختیار کرے گا میرا اس کا کوئی تعلق نہیں اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے یہ ایک دم پکی روایت ہے بخاری مسلم دونوں میں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے صحابی کیا سوچ رہے ہیں خاں کہا نبی کہاں ہم نبی اتنا کر رہے ہیں ہم طے کریں گے نہیں ہم کو زیادہ کرنا چاہیے آج بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں خاں اللہ کے نبی صلاح ہم کہاں ہم کو اپنے حساب سے کرنا پڑے گا اپنے حساب سے نہیں پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے ہی تو اس کو کرنا پڑے گا تب جا کے تو اللہ کا پیارا بنے گا اپنے حساب سے جہاں آیا حساب خراب ہوا اپنے حساب سے نہیں نبی کے حساب سے صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسری وجہ یہ ہے جیسے ان صاحبی نے کہا کہاں ہم کہاں نبی تو سنت سے دور کیوں جا رہے ہیں سنت سے دور جانے کی وجہ کیا بنی ان کی انہوں نے جو سوچا کیا سوچا ارے اپنے لیے اتنا نہیں ہے نبی کا طریقہ نہیں اپنی لیے زیادہ کرنا پڑے گا کیوں کو نبی کہاں ہم نبی کے برابری ہم کر سکتے ہیں نبی جیسے ہم ہو سکتے ہیں نبی کا معاملہ الگ ہمارا معاملہ الگ نہیں آپ نے ان کو ڈانٹا تم کو میرے سے ہی کرنا پڑے گا تم سے زیادہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے پھر مجھ کو سونا بھی چھوڑنا چاہیے تھا مجھ سے زیادہ ڈرتے ہو اللہ سے مجھ سے زیادہ پرہیزگار تم ہو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں لیکن پھر بھی میں رات میں سوتا بھی ہوں روزہ چھوڑتا بھی ہوں روزہ چھوڑتا ہوں تو مطلب رمضان کا نہیں نقل روزے کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا اور میں بیوی کے ساتھ ایک خاندان ہی زندگی گزارتا ہوں بیوی کے ساتھ ہنسنا بولنا کھانا پینا سفر میں ساتھ میں لے جانا خوشیوں میں شریک ہونا ایسا نہیں کہ صرف مزید میں ہی جا کے بیٹھ گئے ہر وقت رو رہے ہیں بلکہ ایک ایسی زندگی جو بیلنس لائف ہو کس کی ہے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دوسری وجہ سنت سے دوری کی ہے کہ ایک انسان سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری سمجھ لیتا ہے یہ بڑے نقصان کی چیز ہے آئیے تیسری وجہ کیا ہے دیکھتے ہیں نمبر تین آپ تھوڑی کڑوی چیزیں آ رہی ہیں علماء اور بڑوں کی اندھی تکلیف کسی کو بڑا آدمی مان لیتا ہے آدمی بولتا ہے وہ جو بولیں گے نا وہی وہ کرنا ہے خدان عالم صاحب خدان مفتی صاحب وہ جو بولیں وہی وہ بولتے ہیں ان کی بات ہی آخری پتھر کی لکیر دیکھیے علما کی بات ماننا چاہیے ہم علماء تھوڑی نہ ہیں علماء کی بات ماننا پڑے گی لیکن علماء کی بات ماننے کی وجہ کیا ہے ہم کیوں مانتے ہیں بہت محبت کرتے اس لیے مانتے ہیں。وہ آسمان سے آئے اس مانتے کیوں مانتے ہیں کی؟ اس لیے مانتے ہیں کہ علماء امبیا کے وارث ہیں اور وہ کس بات ہم کو بتاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیکن اگر کوئی عالم ایسی بات بتائے جو اللہ اور کے رسول کی بات سے ٹکرائے تو پھر اب اس کی بات ماننا ہے تو یہ فائدہ یاد رکھنے کی چیز ہے ہم بھی ڈرائیور کے بیٹھتے بس میں یا گاڑی میں کسی اگر وہ غلط رستے پہ جان لگے تو ہم اس کو یاد دلاتے صاحب ادھر سے چلو وہ رستہ ادھر ادھر جا رہے ایک عام آدمی تھے امام کے پیچھے نماز پڑھتے نا اگر اطیات میں بیٹھے نہیں کھڑا ہو جائے تو کیا کرتے <coughs> یاد دلاتے اس کو اس کو یاد دلانا پڑتا ہے اس کے بعد سدر سو کرنا پڑتا ہے امام کو بھی مقتدی کی بات ماننی پڑتی ہے اگر وہ غلطی کریں مختی کو بھی یاد دلانا پڑتا ہے امام کو اگر امام غلطی کریں یعنی کہ امام ہے تو جیسے امام چلتا چلو بھائی امام ہے اس کے لیے ہمارے لیے ہو جائے گی چار چار پڑے پانچ پڑے چھ پڑے جتنی بھی پڑے زیادہ ہی پڑ رہا نا کیا مسئلہ ہے کوئی کرتا ہے سر نہیں کرتا ہے زور کی پڑ رہا ہے نا چار کی چھ پڑ زیادہ ہی نماز ہی تو ہے چلتا سلام مسجد مل کے امام صاحب کو سمجھاتی ارے نہیں پانچ پڑے بھائی آپ نہیں بولے تھے بولتے ارے پانچ ہی پڑے آپ امام کو پھر سے کیا کرنا پڑتا ہے سچ جیسا وہ کرنا پڑتا ہے اس کو غلطی ماننی پڑتی اب بولے امام میں مانوں کہ آپ تو پبلک کیا بولے گی ہم بولے کیا آپ بولے آپ کو غلطیاں آپ کی آب ایمان ہے آپ امام ہیں بہت بڑی بات ہے بڑے مدرسے سے ہار ہی گئے آپ جبا پہنے امامہ بھی باندھے آپ اور سرما بھی لگایا آپ داڑھی بھی آپ کی ہمارے سے لمبی ہے بہت اچھی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے آپ کا نام بھی ہمارے سے لمبا ہے لیکن غلطی کی ہے آپ کو ماننا پڑے گا رجوع کرنا پڑے گا نماز کی اصلاح کرنی پڑے گی یہ قاعدہ ہے لیکن بعض اوقات کو کیا ہو جاتے ہیں آنکھ رہ کے بھی اندھے اندھی پر ہیں اندھی تکلیف نقصان پہنچاتی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں آخرت میں کیا ہوئی بتائی جا یہ بھی دیکھی ہے کیا فرمایا ان کا تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر لانت برتائی ہے اور ان کے لیے جھلسا دینے والے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھیے کن پر جو انکار کریں اللہ کی بات کا انکار کریں رسول کی بات کا انکار کریں حق کا انکار کریں خالدین اب ابدا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ایک دو دن کی بات نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے لا جدون ولا نصیرہ ان کا کوئی دوست ان کو نہیں ملے گا وہاں پر اور کوئی مددگار ان کو نہیں نصیب ہوگا کوئی مدد نہیں کرے گا ان کی اللہ کے دشمن کا کوئی مددگار نہیں ہے اور اللہ یوم تقلب ماتا یو النار یقول اقین اللہ و اقن اور رسول قیامت کے دن جہنم میں جب چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا جائے گا یہاں سے بھی آگ وہاں سے بھی آگ جب ان کے چہروں کو جھلکائے گی تو ان کی زبان سے کیا بات نکلے گی یقول اقین اللہ و اقانو رسولا ہائے افسوس بربادی ہو ہماری کاش کہ ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی رسول کی بات مانی ہو جہنم میں جانے کے بعد افسوس کس چیز کا ہو رہا ہے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کی ہوتی ہے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جاتے ہیں کیوں نہیں ہوئے و ربنا اننا اطاصا کیا کہیں گے اے ہمارے رب ہماری غلطی ہوئی تو کیا ہوئی این اپنا سادت ان کبا ان ہم نے اپنے سعیدوں لیڈروں ہمارے سرداروں کی بات مانی ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی انہوں نے تو ہم کو راہ سے بھٹکا دیا اور ابانا آتے ادب اے اللہ اے ہمارے رب ان کو جن کی وجہ سے ہم بھٹکے ان کو ڈبل اداب لان کب اور ان پر لعنت نازل کر بڑی لعنت جہنم میں گئے کیوں گئے ہم نے کاش کے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی ہے کیوں نہیں مانے اس لیے مانے کہ ہم تو کسی اور کی مانتے رہے کن کی مانتے رہے اور کہنا سعادت و سعدتنا قوم کے سردار ہم نے اپنے سرداروں کی مانی چوپال والوں کی مانی خاندان کے بڑے کی مانی لیڈروں کی مانی اور کبرا انا علماء نے کہا قبرا انا علماء انا مشاع ہم نے اپنے علماء اور مشاعت کی بات مانی ہے کسی کے مقابلے میں علماء کی بات ماننا برا نہیں ہے علماء کی بات ماننا چاہیے لیکن علماء کی بات اللہ اور اس کے رسول کے ٹکرانے والی ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرانے والی ہو تو پھر اس بات کو ماننا انسان کے لیے جائز نہیں ہے آپ دیکھیے ابھی نہاتم ربی اللہ امن نے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا ایک تفداد اخبار احمر احبال ام ارباب اللہ یہود و نصارہ نے کیا کیا اپنے احبار علماء اور اپنے راہب اپنے اللہ والوں کو اور اپنے جو بھی ان کے بڑے ہیں ان لوگوں کو کیا کر دیا بزرگوں کو زاہدوں کو اللہ کے ساتھ رب بنا لیا ان کا ہم کو رب نہیں بنایا اچھا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے حلال کو وہ حرام کرتے اللہ کے حرام کو وہ حلال کرتے تو مان لیتے کہاں ایسا تو تھا فتح کا عبادت ہوں کہ یہی تو ان کی عبادت کرنا ہو یہی تو عبادت ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات بڑی شخصیت دیو نہیں مانی جائے اس کا احترام اپنی جگہ پہ بات غلط نہیں شخصیت نہیں ڈری تو یہاں پر انجام کیا ہوا ہم نے اپنے بڑوں کی مانی لیڈروں نے جہاں بولے ارے ہم ہاں ہے نا تم تمہارا سارا گنا ہمارے پر ہم بول رہے نا تم کو چلو نا ہمارے پیچھے چلے ان کے پیچھے کہاں پہنچ گئے جہنم گئے اور اب کیا کہہ رہے ہیں خاص کے اللہ اس کے رسول کی بات مانی ہو ان کی بات مان لی جہنم میں آن کو ڈبل عذاب دے ڈبل کیوں ایک ہم کو گمراہ کرنے کا دوسرا خود گمراہ دے گا ان پہ لانت نازل کر چھوٹی نہیں بڑی کیونکہ ہم چھوٹے یہ تو بڑے ہیں بڑی لانت ڈال کے اوپر یہ صرف اپنے ذمہ دار نہیں دوسروں کی بھی گمراہ کی ذمہ دار ہے تو تیسری وجہ معلوم ہوئی کہ نبی سے دوری کی وجہ کیا ہے نبی کی سنت سے نبی کے رابطے سے دوری کی وجہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنے قوم کے بڑوں کی بات مانے چاہے وہ سردار ہوں سیاسی اعتبار سے سماجی اعتبار سے قوم کے سرپرست نگرا ہوں یا پھر دینی اعتبار سے بڑے ہوں علماء ہوں یہ بھی تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی سنت کے راستے سے دور ہوتا ہے نمبر چار باپ دادا کے رسم و رواج یہ ایک بڑی مصیبت ہے کسی آدمی کو بتایا جائے بھائی یہ سنت ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے باپ دادا سے ہم کرتے آئے یہ بدعت ہے بھائی مت کرو ایسا نکاح کے اندر ایسا مت کرو جنازے میں ایسا مت کرو گھر نیا لیے مت کرو ایسا مسجد میں ایسا مت کرو بازار میں ایسا مت کرو یہ بدعت ہے یہ سنت سے ثابت نہیں یا یہ سنت ہے لو اس کو لو ارے ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے ایسا ہم کرنا یا ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو باپ دادا حالانکہ اچھا کمانے لگا تو سب سے پہلے باپ دادا کو چھوڑتا لیکن دین کے معاملے میں رسم و رواج کے معاملے میں باپ دادا کو نہیں چھوڑتا چاہے کتنی اٹ پٹانگ بات کیوں نہ ہو کتنی جاہلیت والی چیز کیوں نہ ہو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا کیوں انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ رتم رواج سے سماج سے اپنے آپ کو کاٹ کے خطرہ مولنا نہیں چاہتا چاہے سماج دھوکا پانی بن جائے گا میرا بھاپ دادا جیسا کرتے تھے نا کرتے رہو بھائی چینج نہیں چینج نہیں جاتا آدمی چل رہا چلنی دو گاڑی چل رہی رو مت جیسا پہلے سے چلتے آ رہا کرتے رہو آج سنت سامنے آئی آج آدمی کو بدلنا چاہیے باپ دادا کیا کیے فلاں کیا, کیا تیرے سے قبر میں پوچھیں گے یہ پوچھا جائے گا تیرے باپ دادا کا رف کون تیرے باپ دادا کا نبی کون تیرے باپ دادا کا طریقہ کیا دین کیا تو سے پوچھا جائے گا کس سے پوچھا جائے گا کس کے بارے میں تیرا رف کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے ندی کون ہے تو تیرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تیری کر ان کے وہ اپنے آمار کا خود جواب دیں گے تجھ کو تیرے آمار کا جواب دینا پڑے گا ان کا بہانہ تیرے کام نہیں آئے گا ہمارے باپ دادا تو سیسا کرتے تھے اس لیے میں نے ایسا کیا تو تیرے باپ دادا کسان تھے تو کیوں انجینئر بنا باپ دادا کے راستے پہ تو کیوں نہیں چلا وہاں تو برابر سمجھ میں آیا باپ دادا انگوٹا چھاپ تھے تو نے لکھنا پڑنا سیکھا کیوں ہم لوگ رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے ایک انسان دنیا کے معاملات میں باپ دادا کو نہیں دیکھتا ہے ترقی کو دیکھتا ہے جہارت کو چھوڑ کے علم کو اختیار کرتا ہے اندھے پنکھ کو چھوڑ کر بینائی کو اختیار کرتا ہے لیکن دین کے معاملے میں جب دین کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو فوراً خود اندھا ہونا پسند کرتا ہے جو باپ دادا کرتے آئے اسی کو اپنی لیے کافی سمجھتا ہے اور نئی روشنی کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے اس سے بڑھ کے انسان کے لیے مصیبت اور جہالت اور نقصان اور ناکامی کیا ہو سکتی ہے یہ ذلت کو اپنی لیے قبول کرنا اور اپنے لیے دعوت دینا ہے اللہ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجے اور معاشرے میں جینے والے لوگوں کا حال بیان کیا اللہ نے فرما وَإذا اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس علم کی طرف اس وحی کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ رسول کی طرف قرآن کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ تو کیا کہتے ہیں کالو حس بنا نہ <نا> ہمارے <وجدنا> <آباءنا> لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہم لوگوں کے لیے باب دادا کا طریقہ باب دادا کا رسم و رواج باب دادا کا سارا ان کا جو ہے جینے کا طریقہ وہی کافی ہے ان کے عقائد ان کے احکام ان کی باتیں ہمارے ان کا طریقہ کافی ہے اللہ فرماتا مانتا ہے اولم کن ابا لا ولا شور یہ اپنے باب دادا کے پیچھے تب بھی چلیں گے جب وہ کچھ علم نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پڑنا ہو تب بھی ان کے پیچھے جائیں گے ان کی عقلوں کو کیا ہوا ہے اگر ان کے پاس علم تھا نبی والا اور اس علم پر وہ چلتے تھے اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں علم کی وجہ سے تو ٹھیک تھا اگر وہ ہدایت والے راستے پر ہیں اگر باپ دادا ہدایت والے راستے پر تھے اور یہ اس ہدایت کو اختیار کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے اگر دریل کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر ان کے پیچھے چل رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن نہ ان کے پاس علم نہ ہدایت پر اور پھر ان کے پیچھے چلیں گے صرف باپ دادا ہونے کی وجہ سے یہ کون سا طریقہ ہے اگر باپ دادا کافی ہوتے تو نبی کی ضرورت کیا تھی بھئی اگر باپ دادا کافی ہوتے تو انسانیت کے لیے اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتا نبیوں کو بھیجا کا مطلب باپ دادا کچھ بھی کریں پیچھے نبی کے چلنا پڑے گا جب اللہ نے نبی کو بھیجا تو اسی لیے بھیجا کہ سارے طریقوں سے نکل کر باپ دادا کے طریقوں سے بچ کر کس کے طریقے پر چلیں نبی کے طریقے پر تو یہ بہت بڑی جہاز ہے اور یہ رکاوٹ بن جاتی انسان کے لیے محرومی کا سبب بن جاتی ہے استفاع کیوں نہیں کرتا ہے آدمی باپ دادا کی وجہ سے حالانکہ خود اگر باپ دادا کہیں باپ اور دادا بھی دونوں مل کے بیوی کو طلاق دیں تیری پوری, پوری پراپرٹی ہم کو دے اگلی کا ہمارے پاس آنا چاہیے سنے گا یہ بھی سنے گا لیکن فاطہ دے کنڈے کر گیارہویں منا اور بارہ ربی الاول کا جلوس نکال برابر میں باپ دادا بولے لیکن باب دادا اگر میں ایک گلاس پانی دے یہ مانتا نہیں کیوں اس لیے کہ خواہشات ہیں مزہ آتا ہے بدا تو یہ چوتھی وجہ جو ہے باب دادا کے رسم رواج سنت کے مقابلے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں رواج کو توڑنا ہمت کا کام ہے نمبر پانچ آخری وارننگ کتنے بجے کی ہے رکنا کتنے بجے ہے ذمہ داران ہاں ساڑھے آٹھ تک ٹھیک پانچ ہی وجہ اور میں سمجھتا ہوں آخری وجہ اس کو کر دیں گے ویسے دس وجوہات تو یہ عنوان بھی ایسا ہے کہ آپ صبح تک بھی بیٹھیں گے تو ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ کتنا بولا جائے ہمارے سماج کے بارے میں لیکن پانچ باتیں آپ کے لیے کافی سمجھیں جو ہے یہ خواہشات اور انسان کی خواہش اور موج مستی اس وجہ سے بھی ایک آدمی بدعاتوں سے نکل کے سنت پہ نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو علم یا تجیب <لَك> اگر آپ کی پکار کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ اچھے سے جان لو کہ اس کی وجہ کیا ہے انما یا اپنی خواہش پر چل رہے ہیں یعنی سنت پر نہیں آنے کی وجہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان خواہشات کا غلام ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ خواہشات سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے راستے پہ نہیں آ پاتا ہے اس لیے کہ اس میں خواہشات کے خلاف کرنا پڑتا ہے موج مستی کے خلاف کرنا پڑتا ہے ومن اب اللہ فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا مم ہوا ہو جو اپنی خواہشات کی اتباع کریں بےغ ریود من اللہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کے ہدایت کی بجائے خواہشات کے تابع ہو جائیں تو پھر اس سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے گمراہ کام ہوتا ہے اجالا چھوڑ کے وہ اندھیرے کے پیچھے چلنے لگے تو ایسے آدمی سے زیادہ گمراہ کام ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کے لیے آپ دیکھیے کنڈے بھی نہیں گیارہوی کی بوندی بھی نہیں فاطا کا ہاں مٹھائی بھی نہیں اور گارہ ربیع اول کے اندر جو مٹھائیاں بنتی وہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ایک دم پھینکا بن کر کے رکھ دیے تم لوگوں نے سارا انٹرٹینمنٹ ختم کر دی تھی میرے یہ مزہ دیکھو کتنا مزہ آتا یہ بھی مزہ تھوڑا اجتماع ہوتا ہے نارے لگاتے ہیں مٹھائیاں بنتی ہیں شربت بٹتے ہیں محرم کا جلوس نکلتا تھوڑا اور سے بھی جھانک کے دیکھتے ہیں بارہ ربیع الاول کا کتنا اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے درگاہ پہ جاتے ہیں ہاں وہاں پہ آگ پہ کھانا بناتے ہیں اور کتنا اچھا لگتا ہے میں مٹی तो लोगों के लिए अगर वहां पे इंसान को मुजाह करना पड़े तो वो भी छोड़ दें भाई दरगाह पे एंट्री एक दस हजार हो दस हजार दो और दरगाह पे आओ अगर ऐसा हो जू रूस में शरीक होना है पांच हजार दो आओ करेंगे लोग और दरगाह पे आना है पचास रकत नमाज पढ़नी पड़ेगी जाएंगे आपने से नहीं होता वबाइल ایک آدمی مجاہدہ نہیں کرتا ہے مزے والی چیز اڑ کے پر آ جاتے ہیں اس کو اور اگر مجاہدے کی چیز تو پیر بھی نہیں رہتے والی <تصفح> لذتوں والی چیز ہوتی ہے پر آ جاتے ہیں اس کو اڑ کے چلا جاتا ایک دم لیکن جیسے ہی مجاہدے والی چیز سنت والی سادہ چیز اب کوئی اس میں اینٹرٹینمنٹ نہیں کوئی جھک پک کچھ بھی نہیں اس کے اندر تو پیر بھی اس کو پجر کی دے فر کی نماز کے بارے میں آدمی درگاہ پہ جانے کو جماغ دلہا بن کے جائے گا ایک دم پورا سامان لے کے اور کیمرا بھی لے کے جائے گا <تصفح> شیواپور جائے گا ادھر <تصفح> <پور> جائے گا <تصفح> ادھر جائے, جائے گا آج بھی دیکھیے جو جاگنی کی راتیں ہیں ایک چکر وہاں بھی ہوتا ہے بہت مزہ آتا ذرا کرنے میں بیل بھی کھائیں گے وہاں پہ یہ بھی کھائیں گے وہ بھی کریں گے وہاں کے بھی کھائیں گے مزہ آتا ہے انسان آپ مزہ نکال دو بیضاتوں کی ریڑھ کی ہڈی نکال دیا بیضاتوں میں عموماً آپ دیکھیے کھانے کا ایلیمنٹ آپ کو ملے گا آپ تقریباً دیکھ لو الا ماشاء اللہ کوئی بیضات ہوگی جو بدقسمتی سے اس میں کھانا نہیں ہوگا پائے ورنہ عموماً آپ کو ایسی جتنی بھی بیضاتی تقریبات ملیں گی اس میں آپ کو کھانا ملے گا حتہ کہ جنازوں کے ساتھ بھی کھانا جوڑ دیا لوگوں نے जयना यहाँ दफन करके आए तो क्या मिलेगा हाँ चाय पाओ अब किसी ने गांव में किया होगा भाई उसको कुछ मिला नहीं तो मेहमान आए गांव से किया हो गई लो ये पाओ लो और ये चाय पियो इजी और एकदम फास्ट फूड अब जो उसको क्या पकड़ के चल रहा वो चलते चलते बहुत अच्छा है चाय पाओ एकदम कम में काम चलता है चाय पाओ चाय पाओ यहाँ तक के जो जिंदा है उनको तो दे रहे अब मरे हुए को भी पाओ ले जाके दे जलेबी पाओ کوئی وجہ نہیں تو بیدار جو ہے کھانا ہمیں ہمیشہ مزہ اس سے جڑا رہتا ہے انٹرٹینمنٹ اس سے جڑا رہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں آپ کی دعوت کو آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے آپ اچھے سے جان لو اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہش کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں ان لذتوں کے خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں معلوم یہ ہوا کہ سنتوں میں رکاوٹ خواہشات ہوتی ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت پہ عمل کریں گے وہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گے اپنے مزے چھوٹ جائیں گے جیسا چل رہے ویسے ہی چلتے رہو مزہ آتا ہے اس کے اندر سنتوں میں کیا ہے سیدھا سادہ بھی نہیں ایک سنت ایسی ہے کہ غریب اور امیر دونوں عمل کر سکتے ہیں بدات میں کیسا کرنا پڑتا آدمی کو امیر بننا پڑتا سنتوں میں ایسا نہیں ہے، سنت سیری سادی ہے تو ایک آدمی اگر سنت پر نہیں آتا ہے وجہ کیا فرمائی یہ اہم اپنی خواہشات کے پیچھے لوگ چل ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی آئی ہوئی ہدایت کے بجائے خواہشات کے پیچھے چلنے لگے ہیں نہیں آئے تھی ہدایت بھائی معلوم نہیں تھا ہم کو کرتے رہے ہم لوگ اب تو ٹھیک ہے اب تک کہ اس کے لیے ازر باقی ہے لیکن ہدایت آ جائے اس کے پاس علم آ جائے اس کے پاس اس کے باوجود وہ اس گمراہی پر اور بداط پر چلیں اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اس سے بڑھ کے کون گمراہ کرنا ہے کہ جو جانتے بوجھتے کریں خاص طور سے خواتین کو آپ دیکھیے نکاح میں دین کا جنازہ گھر پہ نکلتا ہے اتنی بدات اور اتنی خرافات جنازوں میں اتنی بدات اور خرافات کی گنتی بھول جائے آدمی जिससे औरतों को कुछ ऑप्शन तो होता नहीं मर जाते हैं होटलों में खाते पीते घूमते फिरते सब होता है औरतों के पास एंटरटेनमेंट के ऑप्शन नहीं होते हैं लिहाजा ही जनाजों में और इसमें उसमें अपने दिल से कुछ भी बना के वो बिदाते करके बिदास के बचे घर तब्दील किए बिलास कोई मर गया बिदास हुई निकाह हुई बिलास बच्चा पैदा हुआ बिदास ہر چیز کے لیے سنت موجود ہے آگے معلوم کریں بھائی کیوں آپ کو بداعت سے اتنی محبت ہے اور سفیان طوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں البداۃ و احب الا ابلیس من نافیہ بداس ابلیس کو اللہ کی نافرمانی سے زیادہ پسند ہے بدت کرتا ہے آدمی اور گناہ کیا ہے نافرمانی فرمانی ابلیس کو نافرمانی سے بھی زیادہ پسند ہے کیوں؟ اس لیے کہ آدمی معافیت سے توحبہ کرتا ہے بداعت سے توبہ نہیں کرتا جس چیز کو آدمی دین اور ثواب اور نیکی اور ارد اور جنت کا ذریعہ سمجھ کے کر رہا ہے اس سے توحبہ نہیں کرے گا بلکہ جو آدمی اس کو روک رہا ہے اس کی پٹائی کر دے گا لہٰذا بداعت ایک انسان کو توحبہ سے محروم کر دیتی ہے اور یہی وہ جس کی وجہ سے ایک انسان کو حوض کوسر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دتکاریں گے بد الاب عادی دوہری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیل کر لہذا دین کی حفاظت کریں اور دین کی حفاظت کا حصہ یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دین جانیں دین جانیں گے اس پر عمل کریں گے تو اپنے قلب اور اپنے عمل کے ذریعے سے ہم دین کو زندہ رکھیں گے بڑے چھوٹے بچوں کو سنتیں سکھائی کھانے کی دعا سونے کی دعا سوتے وقت میں پڑھنے کی دعا پیشاب پاک آنا کتنی سنتیں ہیں ایک ایک ایک ایک سنت معلوم کریں آج دس سنتیں تھیں کل بیس ہو گئی پرسو تیس چالیس پچاس سو ہزار ایک آدمی کی زندگی سنت سے مزین ہو شیتان سے محفوظ رہے گا دیکھیے کتنے لوگ ہیں بے تو کلا جا رہے ہیں دعا نہیں پڑھے باہر آ رہے ہیں بال بکھرے ہوئے جن لگا کیوں اندر جاتے ہو دعا نہیں پڑ کتنی مسائل نہیں ہیں پریشانیاں ہیں سنت کا اہتمام نہیں کرنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے آدمی سنتوں کا اہتمام کرے حفاظت رہتی ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے بتایا گیا کہ کون کیوں پولیس نے کیا کرنا چاہیے کی حفاظت کے لیے سنتوں کو معلوم کریں سنتوں کو معلوم کریں ہر ہر کھانے پینے سے لے کے سونے جاگنے سے لے کے چھوٹی سے لے کے نماز سے لے کے حج تک آدمی معلوم کریں کہ کیا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی چھوڑا نہیں ہے یقین آپ نے ہم کو سکھا ہے یہ جگہ یہ کرنا ہے, یہ جگہ یہ کرنا اتنا سکھا کی بھی نہیں کرے کیا فائدہ پھر اس کی کیا قدر کی ہم نے نبی کی بڑے بڑے ڈائلگ بول کے اور دعوے کر کے کیا فائدہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے کیا بات ہے ایک بات ہے زندگی ہماری آ رہی ہے اس سے اور ہم باتیں کرنے بڑی بڑی کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اللہ کو نہیں معلوم ہم لوگوں کی طرح اللہ کو بھی سمجھ لیے اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے پہاسا اپنی زندگی کی اصلاح کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں بچوں سے لے کے خواتین سے لے کے مرد سے لے کے بڑے بزرگ سے لے کے ہر گھر کے ماحول کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں چھوٹی بڑی سنتیں جو بھی ہیں نبی کی چاہے چھوٹی چیز کیوں بڑی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ادا فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتباء کرنے اور اس کی اشارت کرنے کی ہم سب کو توفیق ادا فرمائیں